مجھ کو در ہے مدیرہ منورہ کا سفر جب بھی کیا جائے بڑا ہی سونا بڑا ہی دلاویز ہے قافلہ پھر کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے یا آپ گاڑی چلائیں گے پیچھے ٹھیک ہے ساحل سے گئے وطن مرا اور یہ بھی ہم جا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں اسوان میں موجود ہیں ایک دے دو مجھے اپنے غم کی ہم تھوڑا سا راستہ بھی بھول گئے آپ ہمارے کافلے کا منظر دیکھیں پیدل ماشاءاللہ دیوانے ایک نئی عجیب و غریب اور مقدس زیارت یہاں دو سو فٹ جا کر بورنگ سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ زمین سے ہی پانی نکل پڑا ہے یہاں پر کئی لوگوں نے تجربے کے طور پر قریب میں خدائی کی پانی کھا رہا ہے بالکل یہ میٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے میں پانی کے گویا کنویں نکل رہے ہیں वा... کچھ کبریں بھی ہیں پرانی پرانی پیار و محترم اسلامی بھائیوں گاڑیاں تبدیل کر رہے ہیں کافی سارے سلائب ہے گاڑیاں لے کر آئے ہوئے ہیں تو کبھی کسی کی گاڑی میں کبھی کسی کی گاڑی میں دل جوئی کی نیت سے کوشش کر رہے ہیں اور کافلا بھی روا دوا ہے وادی اسفان سے اب ہم جا رہے ہیں وزیقدید کی طرف یہ وہ وادی ہے جہاں سید ام مابد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے تھے اور میرے آقا وہاں تشریف لے گئے تھے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے ہمیں تلاش اس جگہ کی دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ خیریت سے وہاں پہنچ جائیں ایک بس بھی ہماری آگے پیچھے ہو گئی ہے اس کو بھی تلاش کرتے ہیں انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائے گے میرے پیارے سنگ بھائیوں اس وقت یہ ایریا جو ہے یہ سینڈ اسٹرانگ ایریا ہے یعنی بورڈ آیا تھا ابھی کہ یہاں ریت کے طوفان چل سکتے ہیں تو جو گاڑی کے ڈرائیو کرنے والے ہیں ان کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس دوران کیونکہ یہ ریگستانی ایریا ہے تو کچھ علاقوں میں ریت کے طوفان چلتے ہیں ابھی بورڈ آیا ہے تو اللہ خیر کرے بعض اوقات ایسے روڈ پہ بہت زیادہ ریت اڑتی ہے جو ڈرائیونگ میں مشکل نہیں پیدا کر سکتی ہے تو یہ بعض اوقات اس طرح کی رہنمائی ہوتی ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے اونٹ. یہ اونٹ بھی ہمارے اس سفر میں نظر آتے رہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے روڈ کے دونوں اطراف میں گرل لگائی ہوئی ہے تو یہ گرل جو ہے یہ کیوں لگائی ہے یہ جالیاں لگائی ہوئی ہیں روڈ پر جانور آ جاتے ہیں اور جانور کے آنے سے بہت بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اونٹ گاڑی پر گر جائے تو یہ سمجھ لیں نائٹ ویئر ہوتا ہے ڈرائیور کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی گاڑی نکال کر لے جائے بعض اوقات اس میں اموات بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے مدینے کا سفر ہے حال حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے ہم تو, تو اپنے نے یہ تو ہمارے آقا کے در پر جانے والی مبارک شارہ ہے برکتی رہے گی ماشاءاللہ چاروں طرف اونٹ کافی سارے ہیں جو ہمیں ہمیں آس پاس نظر آ رہے ہیں میرے خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر سار جان پلا ہو سفر کی ہے پلا ہو سفر ہے گرمی ہے تپ میں ترت میں کل پت سفر کی ہے گرمی ہے تپ میں ترت میں کل پت سپر کی ہے اور رابطے سب ہوتی ہے سابر کا بورڈ بھی ہے مدینہ شریف کے راستے میں پرانے راستے میں اس بورڈ سے ہم کاربن رائٹ کی طرف جوفا کی طرف پڑھیں گے ہم کو تو اپنے تع میں آرام ہی سلا ہم کو تو اپنے تع میں آرام ہی سلا والوں کو یہ ڈر کی ہے اس وقت ہم ایک ٹرک کے اندر جو کہ کچھ راستہ ہے بکوں والوں نے منع کر دیا ہے لیکن وہ باقی جو کئی بار آپ سے کتابوں میں پڑھا پڑھا کچھ چھوٹی گاڑیوں میں اور اس ٹرک کے जा रहे جا رہے ہیں جس کے کار میں ہر پار مجھے وہ اردن کا سفر یاد آ جب ہم اتنا ایک ڈبل کے بناتے فور ویلر ہم گئے تھے محمد کی زیارت کے لیے بھی راستہ ایسا ہی تھا کہ وہ ہی مطلب ماں مدینہ اپنی تچلے اتا کرے ماغے مدینہ اپنی تچلے اتا, اتا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر گی ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر گی ہے پہر پہر گی ہے سبحان اللہ غبارے غبارے عرب یہ وہ مٹی ہے یہ وہ غبار ہے سبحان اللہ بیا عرب کا غبار ہے نبی پاکرات السلام کا یہاں سے گزر ہوا ہے سبحان اللہ بھائی موسم بڑا ہمارا ساتھ دے رہا ہے حالانکہ اس وقت دوپہر کا ڈیڑھ بج رہا ہے ورنہ اتنی گرمی ہوتی ہے عرب شریف میں کہ ہم کھڑے بھی نہ رہ سکیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے الحمدللہ اس اسکول ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل روشن انہیں کے اکثر سے پتلی حجر کی ہے پتلی حجر کی ہے سوتے کہاں پھلی لوبینا صابا او مینا سوتے کہاں پھلی لوبینا صابا امینا گھر کی ہے نا جو باد سب تیر گھر کی ہے سب تیر ہے مولا لی بار تیری پر نما اور وہ بھی اثر سب تجا ٹاتر کی ہے آلہ ڈاکر کی ہے کیا ہے ٹھیک ہے آپ کھائیے سے کہاں کے آپ بہت شکریہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے آپ نے ہماری مشکل آسان کی اب یہ سب پاکستان سے زیارت کے لیے آئے ہیں نا آپ انڈیا میں کہاں کے ہیں حیدرآباد تو مدنی چینل دیکھتے ہیں وہاں مدنی چینل میں دعوت بھی دعوت ریکارڈنگ کے لیے ہم آئے تھے اللہ بہت شکریہ آپ کا اللہ کر لیتے صدید امبد رضی اللہ تعالیٰ عنا کا لنگر ہوگئے یہ ان کے اشارے ثواب کے لیے تقسیم کریں گے سبحان اللہ نبی ابو محبد اور ام محبد رضی اللہ عنہ کے اشارے سواب کے لیے میٹھے میٹھے آقا کی میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی سب یہ ٹوپی والے امامہ سر پہ اگر سجا لیں تو آج اس مبارک مقام پر ہے ریاض والے بھی ہمارے بھائی بھی یہ بھائی پوری داڑھی شریف کی نیت کر لیں آج اتنی مبارک جگہ آئے ہیں تو میرے آقا کا گزر ہوا ہے یہاں پر اللہ امامی شریف کی ماشاءاللہ اللہ اور کون رہ گئے آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ اللہ داڑھی شریف پوری نیت کرائیں پکی Allah uduro Allah Allah Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. but they didn't have to تو گھڑی بھی عبادت بار بار صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے <سلام> میٹھے پیار اسلامی بھائیوں صحرا کی ہوا اس میں ریت کے ذرات بھی ہوتے ہیں اور ایک عجیب سی اس کی یوں سمجھ لیجیے بھینی بھینی مہک ہوتی ہے اور اگر یہ صحرا عرب کا ہو سبحان اللہ تو پھر اس کا لطف بھی ہو جاتا ہے یہ مٹی بھی اچھی لگنے لگتی ہے اور آج جس مقام پر ہم ہیں بڑی تمنا تھی اس مقام پر آنے کی بڑے عرصے سے تلاش کیا ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے اور پھر یہاں کے کچھ مقامی عربیوں سے اس مقام کو معلوم کیا وادی قدید کے قریب سیدہ امدد رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ خیمے تھے یہ تو ہم نے پڑا تھا وادی قدید مکہ مدینہ روڈ پہ جب ہم جاتے ہیں تو بورڈ بھی نظر آ جاتا ہے مگر ایکزیکٹلی وہ جگہ کہاں تھی اس کی تلاش تھی الحمدللہ للہ اہل عرب سے معلومات کر کے بڑی مشکلوں کے بعد یہ جگہ ہمیں پتہ چلی ہے اور یہاں جہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں نے پتھر لگا کر اس جگہ کو نومینی بھی کیا ہے نشاندہی بھی کی ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سیدتنا ام محبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے ہوا کرتے تھے سبحان اللہ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ یہاں پر پیش آیا ادھر مدینہ کا سفر ہم سنتے چلے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلاط والسلام سیدنا اللہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غار سور سے جب آگے روانہ ہوئے تو میرے بیٹے اسلامی بھائیوں سیدنا اللہ کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کی اونٹنی کی رکاب تھام لی اور اونٹنی کی لگام ہاتھ میں لی تو نبی پاک علیہ علیم نے یہ دعا ارشاد فرمائی اللہ تمہیں رضوان اکبر دے گا سبحان اللہ اے میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں راستے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا سعید اللہ نس مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب تاجدار رسالت شہن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے آپ دیکھنے میں پکی عمر کے لگتے اور لوگوں میں معروف بھی تھے جبکہ نبی پاک علیہ سلاط والسلام ان کی نسبت جوان اور لوگوں میں معروف نہ تھے تو راستے میں ملنے والا کوئی بھی شخص جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آکا علی سلاۃ وسلام کے متعلق پوچھتا کہ یہ کون ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ بڑا حکمت بھرا جواب دیتے اور وہ جواب کیا ہوتا حاضر رجرو یا دین السبیل یعنی یہ میرے رہنما ہیں اور راستے کے معاملے میں میری رہنمائی کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید انہوں نے سفر کے لیے کوئی راہبر لے لیا ہے راستہ بتانے والا ساتھ لیا ہے حالانکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھلائی کا راستہ بتانے والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گویا یہ خواہش تھی کہ کسی بھی طرح میرے آکا علی اصلاۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اگر کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو وہ مجھے پہنچ جائے بہرحال یہ سفر جاری تھا پھر میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا الہ بن حبیش بن خالد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میٹھے بیٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حضرت سیدنا العبو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے غلام حضرت سیدنا عام عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ اور راہبر عبداللہ بن اور یہ چاروں چار افراد تھے مکہ مکرمہ سے بکس حضرت مدینہ منورہ روانہ ہوئے غار سور میں تین دن قیام کے بعد وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک بستی قدید میں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا خزا کے دو خیموں پر گزر ہوا جن کا پورا نام ام معبد آتکا بنتے خالد خزا تھا آپ ایک غئیب خاتون تھی اپنے خیمے میں بیٹھی رہتی اور مسافروں کو کھانا پانی وغیرہ دیا کرتی نبی پاک علیہ سلاۃو اسلام اور آپ کے ساتھیوں نے ان سے خجور یا گوشت کے بارے میں پوچھا کہ اگر ان کے پاس ہے تو ہم بھی کچھ خرید لیں مگر ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی جبکہ ان حضرات کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں زیادہ راہ تھا وہ ختم ہونے کو تھا اچانک نبی پاک علیہ سلاۃو اسلام کی نظر خیلے کے کونے میں ایک بندھی ہوئی بکری پر نظر پڑی اور بے آکا علیم نے فرمایا اے امداد یہ بکری کیسی ہے انہوں نے کی یہ دیگر بکریوں کے ساتھ چرنے کو نہیں جا سکتی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے کہنے لگی دودھ دینے کی عمر سے گزر چکی ہے آپ نے فرمایا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیا کہا عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دودھ دے دے گی تو آپ شوق سے دودھ دولی دیئے ابھی یہ پاک اسلام نے بکری کے بکری کو پکڑا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا سبحان اللہ ابھی میرے آکا کہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی اور دعا کی تو دودھ سے تھن اتنے بھر گئے کہ ان سے خود بخود دودھ ٹپکنے لگا سبحان اللہ وہ بکری جو بالکل دودھ نہ دے سکتی تھی میرے آقا کے ہاتھ لگانے کی برکت سے تھن بھر گئے اتنے بھر گئے کہ خود بخود دودھ جو ہے وہ ٹپکنے لگا نبی پاک علیم نے برتن منگوا کر اس سے دودھ دہنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے برتن منہ تک بھر گیا میرے آکا علی اسلام نے اسی سے محبت رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پلایا اپنے ساتھیوں کو بھی اور سب کے سب شیر ہو گئے خود نوش فرمایا اب دوبارہ برتن بھرا دوبارہ برتن بھر گیا اب ام محبت رضی اللہ تعالی نے کے برتن جو تھے وہ دودھ سے چھلکنے لگے اب میرے آکا نے باقی دودھ وہیں چھوڑا اور خود سفر کو روانہ ہو گئے یہ فقط تھوڑی دیر کی ملاقات تھی مگر اس کا جو امپیکٹ تھا اس کا جو اثر تھا امداد رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس سے سیکھا جو اس سے سمجھا اور جو وارفتگی کا عالم ان پر تاری ہو گیا رہتی دنیا میں یہ واقعہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سنایا جاتا ہے آگے کیا ہوا بڑی عشق بھری داستان ہے اب نبی باق علیہ و السلام تو وہاں سے چلے گئے شام کو ابو بابت جو ام محبت رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے وہ تشریف لائے اور اب اگر دیکھا تو گھر میں دودھ کے برتن بھرے ہوئے تھے تو سوال کیا کہ اے ام محبت یہ کیا ہے گھر میں ایسی بکری ہے جو دودھ دیتی نہیں پھر یہ دودھ کہاں سے آیا اور اتنا سارا دودھ تو ام محبت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتی ہیں بات دراصل یہ ہے کہ آج ہمارے گھر ایک بڑی مبارک شخصیت تشریف لائی تھی اور یہ سب انہی کی برکتیں سعید ابو بابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون تھے مجھے ذرا ان کا ہولیا تو بتاؤ سبحان اللہ ایک ملاقات چند منٹوں کی ملاقات مگر جب ہولیا بیان کرتی ہیں تو ایسے بیان کرتی ہیں کہ گویا وہ شکل وہ مبارک چہرہ وہ مبارک ہولیا جو ہے وہ دل میں نقش کر چکا تھا یہ واقعہ آگے بیان کرنے سے پہلے مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے اب, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا, تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا تیرا میرے دل سے تہرے رکھا ہے دل نے دیا کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا کا نقشہ بیان کرتی ہیں مبارک بیان کرتی ہیں پیارے آکا کا نام بھی نہیں پوچھا تھا جبھی تو کہا ایک مبارک شخصیت آئی تھی اب کیا کہا ان کی پیشانی بڑی خندہ پیشانی نورانی چہرہ خوش اخلاق نہ پیٹ بڑا نہ سر چھوٹا حسن و جمال کا پیکر سیاہ اور لمبی آنکھیں آواز میں روب لمبی گردن گھنی داڑھی ابرو باریک اور باہم ملے ہوئے چپ رہیں تو بڑے پور وکار بولیں تو ہلتے ہوٹ دل بو دور سے دیکھو تو حسن کا پہ کر قریب سے دیکھو تو بدس سمائے جمال گفتگو واضح اور سادہ اور میٹھی نہ ضرورت سے زیادہ بولیں نہ کم بولیں جب لب کشائی فرمائیں تو ایسے الفاظ کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہیں اگر کوئی گننا چاہے تو وہ گن لے درمیانہ قد آنکھ کو بھائے جو نہ تو حد سے زیادہ نہ ہی کم مختلف قد والے تین آدمی کھڑے ہوں تو جس کا قد دل کو بھائے وہی آپ کا سراپا ہے آپ <تصفح> کا حلیہ بیان کرنے کے بعد سیدہ مابد رضی اللہ تعالی نہ بونی ان کے ساتھ خدمت گزار ساتھی بھی تھے اگر یہ مبارک بات کرتے تو باقی ساتھی چپ ہو جاتے کوئی حکم کرتے تو اسے پورا دکھانے کے لیے سرعت کا مظاہرہ کرتے آنے والے بزرگ بڑے نرم خوب مخدوم اور غرور و تکبر سے ناشنا آشنا تھے یہ سن کر ابو مابت کیا بولے خدا کی قسم یہی وہ قریشی جوان ہے جن کی مکے کے شہر میں دھوم پڑی ہے میں نے عزم مسمم کر لیا ہے کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ضرور ان کی غلامی اختیار کروں گا بعد میں یہ دونوں مسلمان ہوئے بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک علی سرۃ و السلام کی موجودگی کی ہی میں تشریف لائے اور آپ کی زوجہ حضرت سیدہ ام مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا اور آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور ایک روایت بڑی دلچسپ ہے کہ مبارک کی باتیں کیا کرتے حسط ام امداد رضی اللہ تعالیٰ نو جب رات کو کام کاج سے گھر واپس آتے بار بار تذکرہ مصطفیٰ اس انداز میں ہوتا گویا گھر میں میلاد اس طرح منایا جاتا हाँ हाँ हाँ امیں مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے نہ وضو کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے مدد آئی ہمارے پاس اصل عربی یہاں پہنچے اور مدد کی بات بھی ہمیں یہاں اگر وہی بات ہے محبت رضی اللہ تعالیٰ کا سنایا حضاره نرد البس ايمامه لحيه لباس الابيض مثل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صغير غلط كبير ان بل هذا هذا هذا لا يجوز هذا حرام الله لا يرضى عن ذلك یہ مقام ہے جہاں حضرت مدینہ میں ربیع فاقر اسراط اسلام تشریف لائے اور یہیں سے ملک شام سے آنے والوں کے نیکاط بھی ہے اللہ بڑا مبارک مقام ہے اور جب آپ ہزرت مدینہ کے راستے کا نقشہ دیکھیں گے اس سے جوحفا بھی آپ کو نظر آئے گا اور آج ہم اسی سفر میں جوحفا کے مقام پر آئے ہیں اق علی السلام کے وسیلہ جدیدہ سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام حسن بالخصوص شہداء بدر کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول فرما صبح کا سفر جاری ہے اور اب رات کے گیارہ بج چکے ہیں ہم پہنچے ہیں بیرے روحا پر مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ صلاحت والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہمارے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں بزرگ ہیں اللہ مشاط رب الق قادری صاحب پچھلے دنوں شدید علیل تھے آپ ڈائلسس پہ گئے اور آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا اور اب اس کی برکت سے وہ رووا صحت ہو گئے کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سچ مچ داخل ہوگا